اور اگر یہ تمہاری تکزیب کرتے ہیں تو بے شک ان سے پہلے جھٹلا چکی ہے نوکی قوم اور آد اور سموت